ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے سلسلے میں کس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں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 ایک آیت مبارکہ مختصر آیت مبارکہ تین احکام اور تین احکام کے اندر بھی اتنے معنی کے اندر وسط کہ ایک تفسیر دوسری تفسیر تیسری تفسیر، چوتھی تفسیر کئی تفسیر اس آیت مبارکہ کی مفسرین نے بیان کی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہم کن موضوعات کو زیر بحث لا کر گفتگو کریں گے آئیے موضوعات کی ایک فہرست دیکھتے ہیں روشن آیت مبارکہ کے ذمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک مذکورہ آیت کا شان نصول کیا ہے نمبر دو انفاق فی سبیل اللہ کن کن مواقع کو کہا جاتا ہے نمبر تین اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے کی مراد پر مختلف تفاثیر کیا ہے نمبر چار اثر حاضر میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی مثالیں نمبر پانچ دینی مدارس کی غیر موجودگی ہمارے معاشرے میں کس قدر بگاڑ پیدا کرے گی نمبر چھ حکم ربانی و احسینوں سے کیا مراد ہے اور محسنین کون سے لوگ ہوتے ہیں مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر مختلف روایات اور مختلف جو آ... پس منظر ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں تفصیل کبیر تفصیر سمرکندی تفصیل نشا پوری تفصیل میں ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کیونکہ اس آیت المارکہ سے پہلے جو آیات ہیں ان کا تعلق جہاد سے ہے تو اس آیت و مرکہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم علی سلاط والسلام نے ایک موقع پر کسی غزبہ میں شرکت کے لیے شرکت کے لیے نکلنا چاہا تو پیارے آکا علی صات السلام جب نکل رہے تھے تو کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیاری کیسے کریں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بول ہی مالانا زاد نہ ہی کوئی ایسا شخص تیار ہے جو ہمیں زیادہ راہ دے کھانے پینے کی چیزیں دے تو جب یہ گفتگو سامنے آئی تو اس پر یہ آئےتمبر کا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی و انفکوفی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو انفاق فی سبیل اللہ سے کام لو ولاط القوبی عیدی کمل اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی اگر صدقہ نہیں کرو گے اور یہ لوگ اسی طرح بھوکے پیاسے جائیں تب بھی ہلاکت میں آئیں گے اور اگر یہ لوگ نہ جائیں مسلمانوں کے تعداد کم ہو جائے تب بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے شکست کا معاملہ ہو سکتا ہے تو یوں انفاق کا ایک خاص پس منظر تھا اور اسی کے تعلق سے جو اگلا حصہ آئے تھے کا ولاط القوبی عیدی بی آئی دی حکم اسی اعتبار سے تو اس کا مانا اور ترجمہ کریں گے امام تبرانی رحمتہ اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سال قہط آیا اس قہط کے آنے کی وجہ سے جو انفاق تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو معاملہ تھا اس میں کمی آ گئی تو اللہ تبارک و نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی امام ترمیز رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تفصیل کے ساتھ اب دوسرا پس منظر اور اس حایت مبارکہ کا دوسرا شان نزول کہ روم سے مقابلے کے لیے صحابہ اکرام, کی صحابہ اکرام علیہ مردوان کی صف بندی تھی اور بہت بڑا لشکر رومیوں کا آیا ہوا تھا اور اتنا ہی بڑا لشکر جو ہے مسلمانوں کا تھا ایک شخص جو ہے وہ مسلمانوں کے صفوں سے نکلا دشمنوں کی طرف اور نکل کے ان کے صفوں میں گز گیا اور اس مٹ بھیڑ کے اندر اس نے بھی بہت سارے لوگوں, لوگوں کا کام کیا ہوگا لیکن بہرحال اس کی اپنی جان بھی چلی گئی تو جب وہ نکل رہا تھا اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیسے جا رہا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تو اپنے آپ کو ہلاکت پر ڈالنا ہوا اس کو اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعن صحابی رسول میزبان رسول اس موقع پر موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت مبارکہ ہم پر نازل ہوئی ہے ہم اس کا معنی بہتر جانتے ہیں اور فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب چونکہ شرم غزوات کی قصرت تھی بعد میں ان میں کمی آئی اور اسلام پھیلتا چلا گیا ایک ہیبت تاریخ ہوئی اور لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے تو کچھ لوگوں نے آپس میں یہ بات کی کہ ہمارے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی تھا ہم اللہ کی راہ میں نکلتے رہے اور سب کچھ خالی ہو چکا ہے اب تو اسلام ماشاءاللہ پھیل رہا ہے دین پھیل رہا ہے تو کیوں نہ اب جو ہے وہ کچھ ذریعہ معاش کی طرف توجہ دی جائے اور ام ام روزی روزگار کی طرف توجہ دی جائے تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہی کامیابی ہے تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو یہ پس منظر بیان کیا کہ اس یہ آیت و نازل ہونے کا یہ پس منظر تھا اب چونکہ سے پاک میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عہو کا ذکر ہے اور جس جنگ کا یہاں تذکرہ ہوا کہ رومیوں سے ان کی جنگ ہوئی اور اس کا ایک مارکہ لڑا گیا کشت دنیا کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ اتارن اس میں موجود تھے اور امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں امام حاکم اپنی مستدرک میں اس واقعے کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ابی ایوب و بینا بن امیر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ ساطو اسلام نے جب ایک انصار اور ایک مہاجر صاحب کی ملاقات کروائی تھی تو ان کے ساتھ جوڑ ہوا حضرت مصب بن امیر رضی اللہ عنہ کا شاہدہ ابو ایوب بدرن و عہدن والخندق الخند و المشاہدہ تمام ہی رضاوات میں نبی اکرم علیہ سات اسلام کے ساتھ شریک ہوئے توفیہ عامہ یعنی اس سال ان کا انتقال ہوا جس سال قسطنطنیہ دنیا کا مرکہ ہوا تھا فی خلافتی ابھی فی خلافت ماویہ ارضی اللہ عنہ ماویہ اللہ عنہ کی خلافت میں اور وہ قبر ہو بے اصلی اور ان کی جو قبر ہے وہ قسطنطنیہ کا جو قلعہ تھا اس قلعے کی جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے ان کی قبر ہے بڑا ایمان افسوز بڑی ہی ایمان افروز بات بیان ہونے جا رہی ہے فرماتے ہیں بی آر دی روم فیما ذوقرا اس وقت تو یہ یوروپ کا حصہ ہوا کرتا تھا ترکی تو روم کے حصے میں ان کی روم کے اس علاقے میں قبر ہے جس کا ذکر کیا گیا یعنی قسطنطنیہ دنیا میں یتاحدو نہ ہو لوگ اس قبر کی طرف آتے ہیں یزو ہو اس قبر کی زیارت کرتے ہیں اور یس اور اس قبر پر آ کر اس کے وسیلے سے اللہ تبارک تعالی سے بارش طلب کرتے ہیں ایزا قطو جب قحط پڑ جاتا ہے تو کہاں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کہاں سے ثابت ہے کہاں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ زندہ کا توصل تو پکڑو مردہ کا توصل نہ پکڑو یہ امام حاکم صاحب مستدرک عظیم محدث بڑے بڑے محدثین کے استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب مستدرک میں لکھ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابویو انصاری وہ ہستی ہیں کہ ان کی قبر کی زیارت کو لوگ آتے ہیں قحط پڑ جاتا ہے تو لوگ آ کر ان کی قبر کا واسطہ دیکھ کر ان کی ذات کا واسطہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور بارش ہوتی ہے اس کے بعد اور اسی قسم کی بات تفسیر خارزن میں اور تفسیر بغوی میں بھی بیان کی گئی امام ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ان سارو بادہ ضالیکا یس تس اور اہل روم جو تھے مطلب کہ جو اس علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے وہ ان کا یہ معمول رہا کہ یہاں آ کر وہ ان کا وسیلہ پکڑتے تھے ان کی قبر پر آ کر اور وہ بارش طلب کیا کرتے تھے اور عظیم عالم ربانی اور عظیم محدث امام ابن عبدالبر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الستیاب فی معرفت الصحاب میں لکھتے ہیں اور قبر ابی ایوب قربہ سور کہ حضرت ابو ایوب کو جو قبر ہے یہ قبر مبارک قلعے کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ تھی معلوم ان وہیں معروف ہے معذم لوگ اس کو عزت دیتے ہیں یس یا یستسقونا کہ لوگ یہاں آ کر بارش طلب کرتے ہیں فیوس قون اور ان پر پھر بارش کی جاتی ہے امام ابن ساکر نے تاریخ دمشق میں بھی کچھ ایسی بات لکھی ہے کسی نے نہیں کہا یہ لوگ مشرق ہو گئے کسی نے نہیں کہا کہ جناب کو عقیدہ نیا گھٹ لیا کسی نے نہیں کہا یہ صدی امام ابن عبد البر کب کے ہیں پانچویں صدی اجری کے ہیں چار سو ترسٹھ کو تو ان کا وصال ہوا ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ نہ بریلی شریف میں یہ باتیں گھڑی گئی ہیں نہ کسی اور جگہ پر گھڑی گئی ہیں یہ حقائق سابتا ہیں وہ باتیں ہیں کہ جو محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں صدیوں سے چلے آ رہی ہیں تو عدلت اب یو منصاری کا ذکر آیا اس مناسبت سے میں نے یہ بات بھی بیان کر دی اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کن مواقع کو کہا جاتا ہے اس آیت و مارکا کا چونکہ ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہے ون فی سبیل اللہ ہی کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو تو محدثین نے انفاق کی جو تعریف بیان کی ہے اور معنی انفاق کی جو وسعت بیان کی ہے وہ کیا ہے تفسیر خاصن میں ہے الانفاق ہوا سرف المال فی وجوہ مسالیہ کہ جو دینی مسالے ہیں جو دینی امور ہیں ان میں خرچ کرنا انفاق فی صبی اللہ کہا جاتا ہے فرمایا کل انفاق فی الحجی و لمراتی و سلاۃ الرحمی و صدقاتی و فل جہاد و تجہیز الغذاتی و الالی وغیرہ ضالی کا مما فی ہی قربت اللہ ہی یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالی کی قربت اور نیکیا سے کرنے کے لیے کیا جائے وہ دینی مصلیحت والا کام کہلاتا ہے جیسا کہ حج ہوا اس پر پیسہ خرچ کرنا انفاق فی اللہ ہے عمرہ پر پیسہ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے سلا رحمی پر پیسہ خرچ کرنا قریبی رشتے پر انفاق فی صبی اللہ ہے اللہ کی راہ میں کتاب پر پیسہ خرچ کرنا انفاق فی اللہ ہے اسی طریقے سے دوسروں پر اللہ کی رضا کے لیے پیسہ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے البتہ انفاق سبیل اللہ جب مطلق بولا جائے تو اس سے مراد اللہ کی راہ میں قتال ہوتا ہے کچھ ایسا مانا امام بغوی نے لکھا لکھتے ہیں کل خیرن فی سبیل اللہ ہر وہ بھلائی کا کام نکی کا کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے امام فقر الدین رازی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں علم ان الفاق کا ہوا سرف المال اللہ مسالح جو مسالے دینیا ہیں ان میں مال خرچ کرنا انفاق سے سبیل اللہ کہلاتا ہے فرماتے ہیں فائدہ قید و بھی ذکر سب لہٰ فل مراد طریق الدین تو اس سے مراد یہ ہے کہ دینی طریقے پر مال خرچ کرنا اور پھر انہوں نے وہی مثالیں بیان کی حج عمرہ اور سلا رحمی صدقات زکوات کفارات اور مطلب کہ لوگوں کی خیر خواہی یہ تمام کے تمام امور ہیں کہ جن میں پیسہ خرچ کرنا انفاق فی صبی اللہ کہلاتا ہے تو اس آیت مبارکہ کا پس منظر اگر لیں تو مخصوص پس منظر سے متعلق ہے یہ آیت بارکہ لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ آیت کا نزول تو خاص ہوتا ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے تو یہ آیت مبارکہ بھی ہر اس جگہ کے لیے ہے جہاں پر اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے شاد فرمایا وہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس سے وہ تمام مقامات مراد ہیں اس میں وہ تمام مقامات داخل ہیں کہ جو مقامات مسالے دینیا پر مشتمل ہیں جہاں پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے گا وہاں پر اس آیت مبارکہ کے حکم پر عمل کرنا پایا جائے گا آیت عمارکا کا دوسرا حصہ ورات القوبی آئے دی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب ہلاکت میں ڈالنا کیا ہوتا ہے ہلاکت میں ڈالنے سے کیا مراد ہے اگر ہم اس حصے پر گفتگو کریں کہ اللہ تبارک تعالی نے یہ آیت مبارکہ ایک خاص موقع پر نازل فرمائی تو پھر مانا یہ بنے گا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جانے والوں کی مدد نہیں کرتے خیر خواہی نہیں کرتے تو وہ لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں یعنی یا تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غزب نازل ہوگا یا پھر ایسا ہوگا کہ جو مسلمان نہ جا سکے ان مسلمانوں کے نہ جانے سے مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ کمزور ہوگا اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے یا پھر یہ معنی ہے کہ جس مال کی وجہ سے خرچ نہیں کر رہے جس مال کی محبت اگر دل میں داخل ہو گئی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکاوٹ بن, رہا بن رہی ہے وہ محبت تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ مال تو بننے کے بعد غیروں کی ملکیت میں چلا جائے گا براثت میں تقسیم ہو جائے گا تو اس کی جو منفیت ہے وہ کب تک حاصل رہے گی ایک محدود وقت تک حاصل رہے گی تو یوں مختلف اعتبار سے ڈرایا گیا ہے اور بعض مطلب کے صحابہ سے یہ مروی ہوا کہ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ کرنے والا اللہ تبارک تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ توبہ کر لی دو دفعہ توبہ کر لی تین دفعہ توبہ کر لی چار دفعہ توبہ کر لی اب میں بار بار کیسے توبہ کروں چلو اب بغیر توبہ کے زندگی گزارتا ہوں تو ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے حضرت برہ بن آزیب رضی اللہ تعالیٰ سے یہی تفسیر بیان ہوئی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تفسیر اس آیت مبارکہ کی بیان ہوئی کہ یہاں پر گناہ جو ہے اس پر توبہ سے جو رکنا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اپنا نقصان کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے تو وہ گناہ جو ہے وہ حق العباد سے یعنی حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب ان گناہ پر گرفت نہیں ہوتی اگرچہ کہ حقوق العباد کے متعلق جو گنا ہوں گے ان پر بہرحال گرفت ہوگی سوائے یہ کہ صاحب حق معاف کر دے تو گناہ کر کے توبہ نہ کرنا محرومی ہے نقصان کا سبب ہے ہلاکت کا باعث ہے توبہ کی توفیق ملنا نعمت ہے توبہ کی توفیق ملنا بچت کی صورت ہے توبہ کی توفیق ملنا اخروی عافیت اور اخروی سلامتی کا سبب ہے اب یہاں بات ہو رہی ہے ہلاکت کی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور جیسا کہ اس لشکر کے تعلق سے یہ بیان ہوا کہ اگر اس لشکر میں جانے والوں کی مدد نہ کی جائے اور وہ ضعیف اور فقرا جو لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں تو لشکر کمزور ہو جائے گا اور دشمن سے چونکہ جنگ ہے دشمن سے مقابلہ ہے دشمن کبھی ہو جائے گا شکست کا اندیشہ ہے اور اس شکست کے اندیشے میں کتنا بڑا نقصان ہوگا اس بات کو چونکہ بیان کیا گیا اب میں حالات حاضرہ کے تعلق سے ایک نقطہ یہاں شامل کرتا ہوں اور اگلے مز کی طرف چلتا ہوں کہ دینی مدارس کی غیر موجودگی ہمارے معاشرے میں کس قدر بگاڑ پیدا کرے گی دینی مدارس ہماری روحانی جو ہے زندگی کا سبب ہے یعنی ہماری روحانی جو زندگی ہے اس کا دار و مدار دین اسلام کی تعلیمات پر ہے ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہم نے کلمہ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے ضروریات دین پر ایمان لائے یہ ہمیں ایک پیدائشی طور پر مل گیا لیکن اب اس اسلام پر باقی رہنے کے لیے دین کی تعلیمات کا جاننا ضروری ہے دین کی تعلیمات اگر پتہ نہیں ہوں گی تو کسی وقت بھی کفر سردرد ہو سکتا ہے دین کی تعلیمات اگر معلوم نہیں ہوں گی فرائض واجبات کے بارے میں نہ واقفیت رہے گی جہل برقرار رہے گا نہ علمی برقرار رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی کا سلسلہ جاری رہے گا تو دینی مدارس علماء پیدا کرتے ہیں اور وہ علماء معاشرے میں پھیلتے ہیں وہ علماء مسجد مسجد میں جاتے ہیں وہ علماء محراب و ممبر کا منصب سنبھالتے ہیں وہ علماء واض و نصیحت کے ذریعے دعوت دین کے ذریعے دین کے نشو و شاعت کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے اپنی کتاب کے ذریعے اپنے رسالے کے ذریعے اپنے زبان کے ذریعے اپنے خطبات کے ذریعے دین کو پھیلاتے ہیں دین کو عام کرتے ہیں ہمیں دین ان سے سیکھنے کو مل رہا ہے تو اگر یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے دینی مدارس ہمارے دین اسلام کی بقا کے لیے دین اسلام کی حفاظت کے لیے دین اسلام کی ترقی کے لیے ترویج و اشاعت کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ ہے اگر خدا خواستہ یہ قلعہ کمزور ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہماری اس زندگی پر پڑے گا جو ایک ہماری روحانی زندگی ہے جو ہماری اسلامی زندگی ہے جس کے ہم قدم قدم پر محتاج ہیں تو دینی مدارس کی اہمیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس محاذ کو ہمیں مضبوط بنانا ہوگا اور وہ تمام اہل سنت کے ادارے جو اس محاذ پر سرگرم ہیں دین اسلام کے شاع میں مشغول ہیں ان سب کا ہمیں ساتھ دینا ہوگا اور الحمد رب العالمین آپ کی یہ دعوت اسلامی سینکڑوں ہزاروں مدارس کو چلا رہی ہے لاکھوں طلبہ حفظ قرآن ناظرہ درس نظامی مجموعی طور پر لاکھوں طلبہ بن جاتے ہیں کیا مطلب کہ اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں دین کی راہ میں پڑ رہی ہیں اور تقریباً ہی اکثر لوگ مفت پڑھ رہے ہیں اور فی صبر اللہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے اور یہ تمام لوگ نکل کر دینی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اگر ہم نے اس محاذ کو کمزور کیا تو پھر اس نقصان ہمارا اپنا ہوگا ہماری اگلی نسلوں کا ہوگا ہمارے بچوں کا ہوگا اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کے اس قلعہ کو مضبوط فرمائے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ قرآن اصول مطلب کہ اصول قرآن ہے یہ کہ آیت کا نزول اگر کہ خاص ہو لیکن اس کا جو معنی ہے اس کا جو اطلاق ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے چونکہ یہ اشاعت فرمایا ولاۃ القوبی عیدی کو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی مختلف صورتیں بیان ہوئیں اس پر گفتگو ہوئی ایک صورت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو ضرر شدید پر پیش کرتا ہے بھائی ایک تو ضرر یہ ہوتا ہے نا کہ ہلکی پھلکی مشکت ہلکی پھلکی تکلیف وہ تو بہت ساری چیزوں میں ہے روزے میں بھی مشکت ہے وزو میں بھی مشکت ہے نماز میں بھی تھوڑی سی مشکت ہے بات ہو رہی ہے اس مشکت اور ضرر کی جو انسانی صحت کو انسانی عقل کو انسانی جسم کو انسانی حیات کو نقصان پہنچائے تو اپنے آپ کو اس طرح کا نقصان پہنچانا وہ حرام ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ایسا نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا جو ذرار شریر کے زمرے میں آتا ہو ایسا نقصان پہنچانا حرام رہے گا مثال کے طور پر فقاء نے لکھا کہ کھانا کھانا مباح کام ہے لیکن اگر کوئی اتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ زن غالب ہے کہ اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا اب اس کا کھانا کھانا مزید جائز نہیں ہوگا اسی طریقے سے اب نشے کو دیکھ لیجئے کہ افیوم کا نشہ ہو چرس کا نشہ ہو کسی اور چیز کا نشہ ہو آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے نشے آ گئے ہیں پاؤڈر کا نشہ کوئی سونگنے سے آتا ہے کوئی چاٹنے سے آتا ہے کوئی انجیکشن سے آتا ہے کسی بھی قسم کا نشہ ہے اس نشے کے اندر نو ڈاؤٹ انسانی عقل کے لیے زرڑ موجود ہے انسانی جسم کے لیے زر شریر موجود ہے اور قرآن پاک کی آیت ہمیں یہ حکم دے رہی ہے ولا تلقی کو ملے تعلق اپنے آپ کیوں ہلاکت میں بڑھتے ہو ہرگز اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو نشہ کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے وہ ایک حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے اسی طریقے سے کوئی خودکشی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب میری آنکھیں بند ہونے سے میرے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے وہ ایسے طریقے سے دنیا سے جاتا ہے کہ اس کا آخری سانس اس مرحلے پر نکل رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے خودکشی کرنے والے کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس کا جب آخری سانس نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے خودکشی کے حوالے سے شیخ تریکت امیر سنت کا ایک رسالہ ہے خودکشی اور اس کا علاج یہ رسالہ ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک سالانہ اجتماع میں امیر سنت نے اس رسالے کو یعنی اس بیان یہ بیان فرمایا تھا اور یہ بیان فرمایا تھا پھر ایک مرتبہ ہم امیر سنت کے بارہ میں حاضر تھے میں بھی حاضر تھا اس وقت تو ایک ڈرائیور آیا تو سب میں اس کو لے کر آئی فیضان مدینہ کی بات ہے اس دیور نے اگر کہا کہ میں بالکل اس ارادے سے تھا کہ میں اپنی گاڑی جو ہے کسی نہر میں ڈال دوں اور خود بھی ہلاک ہو جاؤں جو میری گاڑی میں ہے وہ بھی ہلاک ہو جائیں لیکن میں نے آپ کا یہ بیان سنا اور یہ بیان سننے کے بعد میں نے توبہ کی اور میں اب خودکشی کی نیت سے تائب ہوتا ہوں اس مثالے میں موجود چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں نبی اکرم علی سات وسلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن میں پھوڑا نکلا جب اس میں سخت تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنا تیر نکالا اس پھوڑے کو چیر دیا خون بہنے لگا یہاں تک کہ وہ نہ رک سکا اس کے سبب سے ہلاک ہو گیا تمہارے رب عزوجل نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک قوانجیز فقان حمید میں اشاعت فرماتا ہے ولا تخت الو اپنے آپ کو قتل نہ کرو اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں نبی اکرم علی اللہۃسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا اور بھی بہت ساری روایات ہیں لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا اپنے آپ کو مثال پر کوئی مریض ہے اور اس مریض کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ تم نے ان ان چیزوں کو نہیں کھانا اور وہ مریض ان چیزوں کو کھاتا ہے اور ذنع غالب ہے کیفیت ایسی کے کی نقصان ہونا ہے تو اس کو پرہیز کرنا لازم ہے اس کو لازمی طور پر پرہیز کرنا ہوگا ورنہ یہ نہ ہو کہ اس وعید میں داخل ہو جائے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اسی طریقے سے اور بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں مثال کے طور پر ورکر ہیں کنسٹرکشن کا کام کرنے والے ہیں کنو میں کام کرنے والے ہیں بہت ساری سے چیزیں ہوتی ہیں جہاں ایک معیار اور ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور ایک پورا ایک نظام ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ان ان سیفٹی رولز پر عمل کرنا ہے تو بعض لوگ بڑے بہادر بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بہادر شو کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جتانے کے لیے کہ محبود اللہ اتنے بہادر ہیں ان خطرات کو مول لیتے ہیں اور ان سیفٹی رولز کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو دین اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر آپ کو سیفٹی رولز اپنانے چاہیے تھے اسی طریقے سے اگر کسی کو دشمن کا خوف ہے تو وہ ایسے علاقے میں نہ جائے جہاں اس کی علاقت کا اندیشہ ہو ایسے جنگل میں نہ جائے جہاں درندوں کا اندیشہ ہو تو یوں حفاظتی تدابیر اپنانا قوان پاک کی آیت مبارکہ کے اس حصے سے نہ صرف یہ کہ ثابت ہے بلکہ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ حفاظتی اقدامات کو اپنانا ضروری ہوگا خود نبی اکرم علی سات ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ نکلتے تھے قزبے کے لیے تو بعض اوقات صحابہ اکرام علی مرضوان آپ کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر پہرا دیا کرتے تھے تو یہ کیا تھا یہ سیفٹی رولز کو اپنانا تھا یا اپنی حفاظت کرنے کے پہلو کو اپنانا تھا تو بہرحال یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر توجہ دینے کی حاجت ہے اگلے نقطۂ کی طرف چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اگلے حصے میں یہ ارشاد فرمایا آسین اور بھلائی کرو انب المحسن تو احسنو سے کیا مراد ہے ربت تو یہ بتا رہا ہے کہ بات صدقے کی ہو رہی ہے اور صدقہ دینے کا پہ پہلے حکم دیا گیا کہ جب صدقہ دینے کا معاملہ ہو تو صدقہ دینے کے عمل کو اچھے طریقے سے انجام دو یہ نہ ہو کہ ریاکاری پائی جائے یہ نہ ہو کہ احسان جتلانہ پایا جائے آج آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور ساری عمر سناتے رہے ہیں کہ جی فلا مشکل وقت میں ہم،, ہم نے آپ کی مدد کی تھی فلا مشکل وقت میں ہم آپ کے کام آئے تھے جناب فلا موقع پہ ہم قرضہ نہ دیتے تو آپ آج کہاں ہوتے تو یہ احسان جتلانہ جو ہے یہ اعمال کو غارت کر دیتا ہے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے ریاکاری کاری اعمال کو ضائع کر دیتی ہے تو آسینوں کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے یعنی یہ احسان جو ہے یہ ایک لفظ عام ہے جو بھی عمل کرنا ہے اس عمل کو اچھے طریقے سے انجام دینا ہے اس عمل کے جو تقاضے ہیں جو روحانی ظاہری اور باطنی تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے جب عمل کیا جاتا ہے تو پھر آسینوں کے اطلاق پر عمل ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نشاد سرمایہ ان اللہ یب المحسنین عمل تو سب کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے عمل کو بہتر طریقے سے کرنے والے ہیں وہ لوگ جو باطنی آداب کا لحاظ رکھتے ہیں ظاہری آداب کا لحاظ رکھتے ہیں مثال کے طور پر نماز ہے نماز ایک مسجد میں جائیں تو جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے ایک طبقہ ہوتا ہے جو سجدہ صحیح نہیں کر رہا ہوتا ایک طبقہ ہوتا ہے جس کے قرآت کے اندر غلطی ہوتی ہے ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے وضو میں ہو سکتا غلطی ہو ایک طبقہ ہوگا جسے نماز کے اہم مسائل سے نواقفیت ہوگی اور وہ کبھی نہ کبھی غلطی کر دیتا ہوگا اور ایک وہ فرد ہوگا اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نماز کے فرائض سے بھی واقف ہیں واجبات سے بھی واقف ہیں مکرو سے بھی واقف ہیں اور ان سے ان کا اہتمام کرتے ہیں فرائض کا اہتمام کرتے ہیں واجبات کا اہتمام کرتے ہیں مکرو سے بچتے ہیں پھر نماز کی جو باطنی چیزیں ہیں خوشرخو توجہ رکھنا اسی طریقے سے ریاکاری کاری نہ کرنا ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں تو ہر ایک آدمی یہ کہے گا کہ یہ دونوں کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے جو نماز کے ظاہری باطنی آداب کا لحاظ رکھتا ہے وہ محسنین میں داخل ہے تو وہ ان لوگوں میں داخل ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ يحب المحسنین اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو اپنے عمل کو عمدہ طریقے سے انجام دینے والوں سے محبت کرتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ان اللہ قطب الاحسان على کل شعی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر احسان مقرر کر دیا ہے اور ہر چیز کے احسان کا مرتبہ الگ ہے ایک حدیث پاک فرمایا گیا کہ جب وضو کرو تو عمدہ طریقے سے کرو وہاں بھی لفظ احسان استعمال ہوا ہے اب وضو کا امداد طریقے سے کرنا کیا ہے کہ تمام عذاب کو اچھے طریقے سے دھونا اور یہ نہ ہو کہ کوئی عضو جو ہے وہ خشک رہ جائے ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب جانور ذبح کرنے لوگو تو اچھے طریقے سے ذبا کرو جانور ذبح کرنے کا اچھا طریقہ کیا ہے چھری کو تیز کرنا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبا نہ کرنا جانور کو نہ پٹکنا یعنی بعض وہ کیا کرتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں چلو اس کو ذبح تو کرنا ہے نہیں یعنی اس جانور کو جتنی تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے اس سے بچنا اور اس سے بچانا اور چھری تیز کرنے کا یوں حکم دیا گیا اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی تو نبی اکرم علیہ صلاح السلام نے اس لیے فرمایا جانور ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو تو جو احسان ہے جو عمل کا حسن ہے جو عمل کے اندر عمدگی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو اس عمل کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کو جو پورا کرنا ہے یہ بندے کو مرتبہ احسان تک پہنچاتا ہے اس مرتبے تک پہنچاتا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق فرماتا ہے ان اللہ يحب المحسنین اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے اپنے عمل میں عمدگی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو فوقیت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو اہمیت دیتے ہیں ان کاموں کو اختیار کرتے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچتے ہیں جن سے رکا گیا ہے اور اپنے امال کے اندر ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور اس ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے ورنہ قرآن پاک میں فرمایا گیا بولا تم تلو حکم اپنے امال کو ضائع نہ کرو عمل کرنا کافی نہیں ہوتا عمل کا کامل طریقے سے کرنا ضروری ہے عمل کے کامل طریقے ہونے کی دو درجے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فرائض اور واجبات کو بجا لانا فرائض اور واجبات جب پورے ہوں گے تو عمل ادا ہو جائے گا مکمل طور پر اور دوسرا درجہ ہوتا ہے اس عمل کی باطنی آداب اس عمل کے روحانی پہلوؤں کو سامنے رکھنا مثال کے طور پر کوئی شخص حج پر جاتا ہے اور وہ حج پر جانے کے با... حج پر جاتے ہوئے بڑا ایک مردہ دلی سے جاتا ہے میں کہاں آ گیا دیکھو اتنی مشقت ہے او ہو اتنی پریشانی ہے گرمی لگ رہی ہے کبھی یہ تکلف کبھی یہ شکوا کبھی یہ شکایت کبھی بڑبڑانا کبھی کچھ ایک اس کا حاج ہے دوسرا وہ حاجی ہوتا ہے جو ہر لمحے کو ہر کیفیت کو ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں اللہ کے راہ میں نکلا ہوں اور مجھے اس راہ میں تکالیف پہنچیں گی اس کو مجھے صبر کرنا ہے وہ صبر کا دمن حادثہ نہیں جانے دیتا تو یہ دو مختلف طرح کے لوگ ہیں ایک وہ شخص ہے جس نے اپنا عمل اچھے طریقے سے انجام دیا دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنا عمل تو انجام دیا وہ عرفات میں بٹھیرا ایرام بھی پہنا نیت بھی کی اس کی جو ہے احرام کی پابندیوں سے بچا لیکن اس نے کہیں نہ کہیں کوتا ہی سے کام لیا تو عمل کے اندر کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے شیطان تو چاہتا یہی ہے یعنی شیطان کے وار کے مختلف درجے ہیں جب وہ سب درجوں سے سب واروں سے فیل ہو جاتا ہے تو اس, کا, اس کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہرگز ہرگز اس بندے کا عمل کامل طور پر نہیں ہونا چاہیے اور اس بندے کا جو عمل ہے اس بندے کے عمل کے اندر کوئی نہ کوئی رکھنا ڈال دیا جائے کوئی نہ کوئی غلطی کرے تاکہ اس کا ثواب کم ہو جائے یہ ثواب سے محروم ہو جائے یا یہ عمل قبول ہی نہ ہو مطلب ریاکاری ہوگی تو کیسے قبول ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال کو کامل طور پر کما حق کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. آ, مجھے بتایا گیا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ آ, وہ لوگ جو اللہ تبراک تعالیٰ کی نافرمانی کو اہمیت دیتے ہیں جملہ تو ٹھیک ہے لیکن جس پس منظر میں کلام ہو رہا تھا وہ پس منظر یہ تھا کہ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا اٹھی نہیں رہا جناب اٹھوں گا تو جناب میٹنگ کا کیا ہوگا اٹھوں گا تو آ, یہ, یہ جو دوست بیٹھے ہیں یہ کیا کہیں گے کہ کہاں جا رہا ہے جناب لیکن جب بندے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر میں نہیں اٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی اس پہلو کو اہمیت دی اور وہ نماز پڑھنے گیا صحیح مراد تھی کو اور کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو اس کا یہ مطلب سمجھا جائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم